بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا ہے الحمد للہ وقفہ اوسلام العلا عباد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد اللہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بنا خوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بنا خوش میں زہر ہلا کو کبھی کہہ نہ سکا کند موضوع سامعین مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ضلع دیر بالا دارلوم دیر بالا کے غیرت مند گجور مسلمان بھائیوں آپ حضرات کی خدمت میں اس جگہ دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو آپ فرمائیں اللہ پاک مجھے مسئلہ کہ اہل وسنت والجماعت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اہل و سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے یہ مجھے آج عنوان دیا گیا ہے میں اہل و سنت والجماعت کا مسلک عوامی لہجے میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ایک مختصر ٹکڑا پڑا ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کا کام یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹھیک کام کو جدا کر دیتے ہیں پاک سے پلیت کو جدا کر دیتے ہیں کالے سے سفید کو جدا کر دیتے ہیں گویا دین اور دین والوں کا کام یہ ہے کہ بے دینوں اور دین والوں میں فرق پیدا کر دیا جائے میرے بھائیوں میں ابتدائی طور پہ یوں کہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی سے بحث کی ضرورت نہیں ہے کسی آدمی کو مسئلہ بتانے کی کیا ضرورت جو آدمی جیسے چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دو کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی ٹھیک ہے یہ مولوی لوگ خام خوا سے آپ کو لڑاتے ہیں یہ مولوی اور جماعتوں والے خام خواہ سے آپ میں اختلاف ڈالتے ہیں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے بس ایک ہو کر چلو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھ کے چلو مولوی کا کام اختلاف ڈالنا ہے ان کے نزدیک مت جاؤ میں ان لوگوں کی ذہنیت پہ رد کرنے لگا ہو اگر بات یوں ہوتی معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر طرح کا معاملہ ٹھیک ہے اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اختلاف ڈالیں وہ غلط ہیں میں ابتدائی طور پہ کہوں میں بھی غلط اختلاف ڈالنے کی تائید نہیں کرتا لیکن جو کام ٹھیک ہو اس کو بیان کرنا چاہیے اگرچہ اس سے اختلاف پڑے اس سے اختراک پڑے اس سے اتحاد ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم حق بات کو کھول کر بیان کریں گے میں نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے فسدہ بما تو عمر حق کھول کے بیان کیا جائے حضور پاکلس لاتو والسلام کی زندگی بتاتی ہے حق کھول کر بیان کیا جائے حتی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس جمع ہو کے آتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے یہ ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے انہیں سمجھایا جائے حضرت پاکلس لاتو سلام فرماتے ہیں لو وضاء شمسا ال شمالی و القمر اللہ یمینی یہ لوگ تو مجھے چھوٹی سی بات کرتے ہیں آسمان سے سورج اور چاند اتار کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دے تو میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا الطر کا حاضل امر ماترخت ہوں دین کی دعوت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا گویا دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا جا سکتا لوگ اس کو اختلاف سے تعبیر کریں میرے بھائیوں یاد رکھنا ہر اختلاف برا نہیں ہے اختلاف برائے اختلاف تو برا ہے لیکن ایسی جگہ اختلاف جو حق کے لیے کیا جائے صحیح طریقے کے لیے کیا جائے یہ جائز بلکہ مستحسن ہے خدائے پاک نے ایک نبی ایسا نہیں بھیجا جس پر دنیا میں سب کا اتفاق ہو ایک کتاب ایسی نہیں اتاری جس پر سب کا اتفاق ہو آج لوگ کہتے ہیں ایسی بات کرو جو سب مان جائیں ایسی گفتگو کرو جس پر سب کا اتفاق ہو ایسی بات نہ کرو جس پہ کوئی اختلاف کرنے والا ہو میں نے کہا لوگوں بات سننا العلماء و وراثۃ العمبیا جامع ترمزی جلدو کی روایت ہے حضرت امام ابویسٰ ترمزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت پاکل اسلام نے فرمایا العلماء الانبیاء انبیاء کے وارث علماء, ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں نبی نے جو چیز چھوڑی ہے وہی چیز عالم لے کر آگے چلتا ہے میں نے کہا حضرت پاکلات وسلام سمیت دنیا میں مجھے ایک نبی کا نام ایسا بتا دو جس پر سبرازی ہوں ایک نبی کا نام بتا دو جس پر سبرازی ہوں آپ میں کوئی آدمی بتا دے یا چٹھ لکھ کر ہمیں لکھ کے دے دے کہ اس نبی پر سبرازی ہیں ایک نبی ایسا نہیں ہے جس پر سبرازی ہوں حضور پاکلس لاتو اسلام پر حق والے راضی ہیں بے حق اور نہ حق جو ہیں اور اہل باطل جو ہیں وہ ناخوش ہیں تبھی ہی تو ستائیس مرتبہ حضور کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں تلوار اٹھا کے میدان میں آنا پڑا ہے اس سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام تک جاتے ہیں ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم حضرت عیسی علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے یہودیوں کا ایک گروپ آتا ہے تو پتا چلا حضرت عیسی سے بھی سب نہیں تھے اس سے اگے چلتے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کا دور آتا ہے سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے حضرت موسی تبلیغ کر رہے ہیں فوقظه موسی فقذا علی ایک اتمی گھونسا مارا تو مر گیا پتہ چلا ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے اختلاف کرنے والے یوں آ جاتے ہیں پھر فرعون کا قصہ تو آپ کے سامنے ہے تو پتہ چلا حضرت موس علیہ السلام جیسے جلیل پیغمبر سے بھی سبرازی نہیں تھے تھوڑا آگے چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو پتہ چلا یوسف نبی سے بھی سبرازی نہیں تھے اس سے آگے چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلط و السلام مجھے چالیس سال تک روتے نظر آتے ہیں بے رلایا کیوں گیا ہے تو پتہ چلا اس سے بھی سبرازی نہیں تھے اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم کا دور نظر آتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے ان بندوں نے اکٹھے کیے ہیں لکڑیاں تاکہ جلا کر راک کر دیں یہ تو میرے خدا کی قدرت ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا ہے کل نہ یا نہ رکونی کی آیت بتاتی ہے حضرت ابراہیم سے بھی سبرازی نہیں تھے میں اس سے بھی دیکھ لوں حضرت لوت علیہ صلاحت سلام کے لیے بھی حرکہ ونجاہو ہوں النار کہہ کر یہ لوگ حضرت یوسف حضرت لوت کو بھی جلانے کے لیے آ جاتے ہیں حضرت لوت سے بھی یہ سبرازی نہیں ہے سلسلہ آگے چلتا ہے حضرت نو کو جا کر دیکھ لیں تو حضرت نو علیہ صلاح سلام بھی کہتے نظر آتے ہیں رب بلا تزر رب بلا تذر علع بن الکافرین دیارہ انك انتظرهم يذلوا عبادتك ولا يلد الا فاجرا كفارا اللہ ان کو عذاب دے دے یہ ماننے والے نہیں ہیں تو پتا چلا حضرت نو علیہ السلام سے بھی صبر نہیں تھے او آتے ہیں ابوالانبیاء ابوالانسانیہ حضرت আদম علی نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اس اسد للادمہ فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو سجدہ ملائکہ تو كلهم اجماعون تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے لیکن ایک شخصیت ناری سامنے آتی ہے جسے ابلیس کہتی ہیں وہ اعلان کرتا نظر آتا ہے خلق تنی من ناری و خلقته من تین میں اس سے افضل ہوں اسے سجدہ نہیں کرتا تو پتہ چلا حضرت آدم سے بھی سب راضی نہیں تھے تو مولوی کو کیسے کہتا ہے تو سب کو راضی رکھ مولوی تو انبیاء کا وارث ہے مولوی تو نبی کی وراثت پھیلاتا ہے اگر مولوی کی تقریر سے سب راضی ہو جائیں تو میں نبی کا وارث کیسے ہوں پتا چلا حق والے راضی ہوں گے باطل والے نہ ہوں گے سچ والے راضی ہوں گے جھوٹ والے نہ خوش ہوں گے یہ تانا مولوی کو دینا چھوڑ دے کہ تیری باتیں سب نہیں مانتے میں نے کہا او اگر تو اس سے بھی آگے بڑھ تو اللہ پاک کی ذات عالیہ تک جاتے ہیں دنیا میں اللہ پاک کی ذات عالیہ پہ بھی اعتراض کیے گئے ہیں یعد اللہ مغلول قرآن پاک کی آیات گواہ ہیں خود اللہ پہ بھی اعتراض ہے خدا کو بھی کچھ لوگ نہیں مانتے تو خدا سے بظاہر سب رازی نہیں ہے تو پھر ایسا نبیلا جس پہ سبرازی ہوں تمہیں نہیں ملے گا ایسا خدا جس پہ سب راضی ہوں تمہیں نہیں ملے گا کیا کرو گے تو پتہ چلا حق والے راضی ہوتے ہیں باطل والے ناخوش ہوتے ہیں تو مولوی کی تقریر سے بھی کوئی آدمی نہ خوش ہوتا ہے اعتراض مولوی پہ نہیں اعتراض کرنا ہے تو ڈائریکٹ نبی پہ کر جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا میں نے آپ میں چالیس سال کا عرصہ گزارا آپ نے مجھے کیسا پایا جرہ بنا کا غیرہ مرہ ما وجد فی کا اللہ صدقہ کہنے کے بعد مکہ کی قوم تب القیا محمد الحاظ جماعت اللہ کہہ کر حضور پہ پتھر مار دیتے ہیں حضور پاک کے ساتھ لڑنے آ جاتے ہیں اعتراض تو اس پہ کر جس کی وراثت علماء کو ملی ہے علماء تو نبی کے وارث ہیں اس لیے اگر مولوی کوئی بات کرے اور اس سے حق والے راضی ہو جائیں نہ حق نہ راض ہو جائیں تو ان پہ اعتراض نہیں ہے یہ وارث اللہ کے نبی کے ہیں تو میں بات کر رہا تھا میرے بھائی توجہ رکھنا استاد ذی المکرم تو لائے ہیں میں بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میں نے کہا علماء پہ اعتراض ہوتا ہے ایسی گفتگو کرو جس سے سب راضی ہوں تمہاری تقریر سے کچھ لوگ ناراض ہیں میں نے کہا عالم وارث نبی کا ہے نبی نے وراثت میں جو چھوڑا ہے وہی ملا ہے اگر نبی علیہ السلام سے بھی اس وقت سب لوگ راضی تھے تو آج عالم کے بیان سے بھی سب لوگ راضی ہوں گے لیکن میں نے آپ کے سامنے صلاح دے کر واضح کیا ہے خود نبیوں سے بھی تمام لوگ راضی نہیں ہیں وراثت میں علماء کو جو ملا ہے اس سے بھی راضی نہیں ہے تو اس کی تقریر پہ بھی باطل نخشتہ نبی, نبی کے وارث عالم کے بیان پہ بھی باطل نخش ہے اس کی تقریر پہ بھی حق والے راضی تھے علماء کے بیان پہ بھی حق والے راضی ہیں تفصیل کسی اور موقع پہ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھیں باطل والوں سے اجتناہ بتا فرمائیں الحمدللہ للہ رب اللہ